تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنی رب کی تریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنی سے پہلے اور ڈوبنی سے پہلے